تو آپ ڈر جائیں گے ہو جائے گا کب ہوگا جب آپ کی زبان میں ہوگا اس لیے کئی ایک علماء نام نے کہا کہ خطبہ جمعہ جو یہ خطبہ ہے یہ نماز نہیں ہے یہ خطبہ ہے یہ درس ہے یہ تقریر ہے یہ عربی میں نہیں ہوگی اردو میں ہوگی تو اب یہاں پہ تو زہر ہے کہ مشر نبی میں تو اردو میں نہیں یہ کام ہو سکتا کیونکہ یہاں عربی بھی موجود ہے تو اب یہاں سعودی حکومت نے آپ کی سہولت کے لیے ترجمے بندوبس کا بندوبست کر رکھا ہے دنیا کی دس زندہ زبانوں میں یہ ترجمہ ہو رہا ہے ان میں سے ایک زبان آپ کی ہے اردو زبان جس کو یہ لوگ زندہ زبان سمتے ہیں آپ خود سمتے ہیں کہ نہیں سمتے الگ بات ہے آپ تو اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں بیٹا انگریزی سیکھ لو لیکن یہ لوگ فی الحال آپ کی زبان کو کیا سمتے ہیں ایک زندہ زبان سمتے ہیں اس کو ہم یہ دیتے ہیں آپ دیں یا نہ دیں تو اردو زبان میں خطبہ جمعہ کا ترجمہ ہوگا کیسے سن سکیں گے آپ ایف ایم ایک سو پانچ آپ نے موبائل پہ ریڈیو لگا لے ایف ایم ایک سو پانچ اور آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں یہ آپ کو سنائی دے گا بلکہ آپ کے گھر والے جو پاکستان اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر مسجد نبوی کی ویب سائٹ کھول لیں تو وہاں سے اگر یہ جگہ تلاش کر لیں تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی ہر خطبہ جمعہ اردو میں ترجمہ سن سکتے ہیں ویسے تو یہ خطبہ جمعہ کا ترجمہ بعد میں کے گروپوں کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا ہے الحمدللہ تو آپ یہ خطبہ جمعہ دھیان سے سنا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مصر نبی سے آپ کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے اب میرے بھائی میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں پہلے وہ سوال جو صبحوں کی چند رہ گئے تھے اس کے بعد آج کے سوال جس بھائی کا سوال ہو لکھ کر دیکھ دیں یہ بھائی کا سوال ہے جی خواتین کبوتروں کی خوراک میں سے جو چنتی ہیں کہ یہ اگر بے اولاد عورتیں کھائیں گی تو ان کے ہاں اولاد ہو جائے گی کیا یہ شرک نہیں ہے مسلمان میرے مسلمان بھائی ہمارا گیدہ کتنا مضبوط ہے اگر ہندو گائے سے بیٹا مانگے تو اسلام کے, کے, کے ساتھ یہ کام کرے تو وہ جرم ہے مسلمان جو مردی کرے پکا تو افسوس ہوتا ہے یہ حرکتیں لے کر اسی لیے ہم کبوتروں کو مدینہ میں دانے وغیرہ ڈالنے سے روکتے ہیں کیونکہ ہمیں ہے ہے ہے عام طور کا کا عقیدہ عقیدہ کیا ہے؟ اگر کسی کا عقیدہ توحید کے مطابق ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی بدت میں مروث ہے ورنہ عام طور پہ لوگوں کا عقیدہ شرکیا ہوتا ہے کچھ دانا ڈال رہے ہیں کہ ان کبوتروں کو ڈالیں گے تو اولاد ملے گی کچھ وہ جو ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں وہ اٹھاتے ہیں کہ یہ بہو کھائے گی بیٹی کھائے گی تو اولاد ملے گی اچھا مزے کی بات ہے سب کچھ کھلاتے بہو کو ہیں کیوں جی کبھی بیٹے کو بھی کھلا دیا کرے اور जब جب نہیں ہوتی سارا کسول کس کا نکلتا ہے جی بہو کا بیٹا وہ ار لحاظ سے پاک صاف ہے چلے بار تو میرے بھائی یہ عمل درست نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس انداز سے رزق کو ضائع کیا جا رہا ہے آپ دانے ڈالتے ہیں مسلسل ڈالتے جا رہے ہیں ہیں اب وہ دانے ہوتے ہیں. پرندے اتنے نہیں ہیں جتنا دانا ڈالا جا رہا ہے بلدیا والے صفائی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ دانے ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ بورے بھرتے رہتے ہیں آپ ڈالتے رہتے ہیں اب بورے جو بھرتے ہیں وہ تو ضائع ہو گئے نا تو اس کی بجائے اگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں پتہ نہیں آپ کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا آپ کے کمرے میں جو عمرے والے آپ کے ساتھ آئے حج والے اگر ان کو کھانا کھلا دیا جائے تو کیسا ہے نہیں ان کے ساتھ تو بنتی نہیں ہے ہماری کیونکہ جب میں سونے لگتا ہوں بتی گرا دیتا ہے باتھ روم سے واپس آتا ہے تو باتھ روم صاف ہی نہیں ہوتا اس کو دروازہ بند کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے ایسی غلطیاں نکالتے رہیں گے میرے بھائی یہ آپ کا مسلمان بھائی ہے انسان ہے مسلمان ہے اور ہر عمرے میں ہے تو اللہ کا مہمان ہے اور سفر میں آپ کا پڑوسی اور ساتھی ہے اس کو کھانا کھلائیں امیر ہے تب بھی غریب ہے تب بھی امیر ہے تو محبت کا اظہار ہے غریب ہے تو سکتا ہے آپ کی طرف سے تو یہ پرندوں کو اس انداز سے دانے ڈال کر رزق ضائع نہ کریں پرندوں کا رزق اللہ نے کیا رکھا ہے پرندوں کا رزق یہ ہے کہ جو انسانوں سے بچ جائے وہ آ کر چھتوں سے آگے پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں ہاں اگر کوئی کبوتر کوئی کوا کوئی بلی آپ کے سامنے مر رہی ہے تو آپ اس وقت اس کی مدد کریں اس میں کوئی حرد نہیں ہے لیکن باقاعدہ پرندوں کی فکر ہو ان کے لیے تنظیمیں پرندوں کے حقوق کے لیے جانوروں کے حقوق کے لیے اور انسانوں کو آپ گولیاں مار رہے ہوں یہ کون سی اکربندی ہے تو یہ عجیب و غریب چیزیں جو ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے اگر کوئی دانے اس نیت سے لے کر جا رہا ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا اس کو چاہیے کہ دانے ادھر پھینک دے اور فتنے کا باعث نہ بنے لوگوں کے لوگوں کے عقائد میں خرابی کا باعث نہ بنے جہاد میں فرض نماز اہا کر سکتے ہیں جبکہ نماز کا وقت ہو چکا ہو جی میرے بھائی اس بارے میں کیا کہیں گے آپ ایک تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے دوران سفر نماز قصر کرنے کی رخصت دی ہے دوسرے نمبر پہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کو آپس میں جمع کرنے کی اجازت دی ہے زور کی نماز کو آپ اثر کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں <تصفح> یعنی کہ زور کی نماز پڑھنے لگے ہیں زور کے ٹائم ساتھ ہی <تصفح> اثر کی پڑھ لیں یا پھر زور کی لیٹ کر دیں اثر کے ٹائم پہلے زور کی دورت میں پڑھ لیں پھر اصل کی دور پڑھ لیں مغرب کے ٹیم. مغرب کی پہلے تین ساتھ کی دو پڑھ لیں یا مغرب کی لیٹ کر لیں اور کے ٹیم پہ پہلے مغرب کی تین پڑھیں پھر, پڑھ پھر سوال کریں کہ جہاد میں فرد نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں آپ جدہ سے لاہور کے لیے جہاز میں بیٹھنے لگے ہیں ٹیم کیا ہے دی؟ ٹیم ہے دن کے دو تو آپ ایئر پہ زور کی نماز پڑھنے لگے ہیں ساتھ یا جہاد میں فرد نماز پڑھنے کی ابھی تک زور کا ٹائم ہی نہیں ہوا بیٹھ جائے لاہور ایئرپورٹ پہ آپ نے اترنا ہے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ فرض کر رہا ہوں آپ نے مغرب سے پوچھ گھنٹہ پہلے اترنا ہے تو لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے ہی سامان اٹھانے سے پہلے پہلے وزور کر کے ایئرپورٹ کی مسجد پہ نماز پڑھ لیں پہلے زور کی دوڑتے ہیں پھر عصر کی دوڑتے ہیں اسی انداز سے مغرب عشاء کو سمجھ لیں لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ دونوں نمازوں کا ٹائم جہاز میں ہی آ رہا ہے ایئرپورٹ سے آپ بیٹھ رہے ہیں بارہ بجے اور جہاں پہ اتر رہے ہیں وہاں پہ اتر رہے ہیں مغرب کے بعد تو اب تو یہ دونوں نمازیں جہاد میں ہی پڑھنا پڑے گی اب اس کا طریقہ کیا ہوگا بہت سے بھائی جہاد میں میں بھی سفر کرتا رہتا ہوں عمرے والے ہوتے ہیں عمرے والے باقی لوگوں کو چھوڑیے ہاتھی لوگ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے کیوں جہاد میں کیسے پڑھے تھے یہ عمل بالکل غلط ہے نماز کو لیٹ کرنے کی قدار کرنے کی شریر کی طرف سے کوئی ڈانس نہیں ہے اگر شریعت میں نماز کو لیٹ کرنے کی اجازت دینا ہوتی تو شریعت کبھی بھی تیمم کی اجازت نہ دیتی شریعت کہتی بھی انتظار کر لو ایک دن کے بعد پانی مل جائے گا پھر پانچوں نمازیں پڑھ لینا شریعت نے کہا نہیں نماز کو ٹیم پہ پڑھنا ہے پانی نہیں ہے تیم کر لیں نماز کو ٹیم پہ پڑھنا ہے فی الحال آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں فی الحال بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لے کے پڑھ لیں لیل کے نہیں پڑھ سکتے شاروں سے پڑھ لیں شریف نے نماز کو कजा کرنے کی اجازت نہیں دی میرے بھائی مجھے کئی دفعہ بسوں میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا اور بس والے آپ کو پتا ہے بس نہیں روکتے فدر کی نماز ہوتی ہے سنیے درخت وجہ سے فدر کی نماز ہوتی ہے اب نہ آپ کے پاس پانی ہے اور نہ تیموں کے لیے مٹی ہے کیا کیا جائے گا کیا نماز قزا کرنے کی اجازت ہے بالکل اجازت نہیں ہے اگر آپ کو تیمم کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا واقعی بس میں مٹی نہیں ہے لوگ جہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں وہاں پہ کوئی مٹی نہیں ہے کوئی گدو گار نہیں ہے آپ بغیر وضو کے بغیر تیمم کے نماز پڑھ لیں اس صورت میں لیکن ٹائم پہ پڑھ لیں نماز کو قضا کرنے کی عادت شادی کی خاطر نماز قضا کرنے والے میرے بھائی دکان کی خاطر نماز قضا کرنے والے میرے دوست میچوں کی خاطر نمازوں کا بیڑا گرو کرنے والے ہم آپ دھیان سے سن لیں اور یہ نماز آپ کے اس حج سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے جس کی خاطر آپ آئیں اسلام میں اللہ کے ہاں شریعت کے ہاں نماز کی اہمیت حج عمرے سے کہیں زیادہ ہے اور لوگ ہج عمرے کی خاطر بھی نمازیں قدا کر دیتے ہیں حج کی خاطر نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم بینک کی لائن میں لگے ہوئے تھے جی ہم ہاتھ کے لیے جا رہے تھے جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے جنہوں جی نے روک رکھا تھا کیا کریں میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو نہیں جانے دے رہے ادھر ہی آپ جمع کریں تو نماز پڑھ لیں اگر تزا ہو رہی ہے تو اگر ان نمازوں میں سے جس کو جمع کر سکتے ہیں پھر جمع کریں زور کے بعد انہوں نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے تو جب چھوڑیں گے مغرب سے پہلے چھوڑ دیں گے نا تو ٹھیک ہے تب آپ زور کی دو روپے پڑھ لیں سب کی بھی پڑھ لیں لیکن فدر کا ٹائم ہے تو فدر کی نماز کسی اور نماز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تو اب جہاز میں نماز اگر قضاء ہو رہی ہے اور ان نمازوں میں سے ہے جس کو اب لیٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے مثال کے طور پہ اثر کی نماز ہے اور جہاز میں سورج غروب ہو رہا ہے فضر کی نماز ہے جہاز میں سورج نکلنے والا ہے اب کیا کریں گے اب جہاز میں ہی نماز پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے جی جیسے پڑھنا ممکن ہو کوشش کریں کھڑے ہو کے پڑھیں کوشش کریں کہ ودو کرنے کا موقع مل جائے کوشش کریں کہ آپ کا منہ قبل کی طرف ہو وز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں مل رہی جہاز میں تو یہ موقع ہے آپ کو قبلے کے بارے میں معلوم نہیں ہو پا رہا معلوم کیا ادھر سے ادھر سے پتا نہیں چل رہا آپ کو کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیا جا رہا جہاز والے کہہ رہے ہیں نہیں کوئی جگہ نہیں آپ کھڑے ہو کے ماف نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے آپ پڑھیں کرسی پہ پڑھیں جدر منہ ہے پڑھ لیں قبلے کی طرف تھوڑا بہت مڑ سکے اچھی بات ہے نہیں ممکن جدر منہ ہے پڑھ لیکن نماز کو ٹیم پہ پڑھ لیں نماز کو کزا کرنے کی اجازت میرے بھائی نہیں ہے اس حد پہ یہ عزم کریں کہ آئندہ میری میرے گھر والوں کی میرے بچوں کی کبھی بھی نماز کزا نہیں ہوگی کیا ہونے حج حادی بیلٹ باندھ سکتا ہے جائے صاحب صبح و بیان ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا بہانچا حساب سے نہیں ہوا چاہ یہ چیزیں آپ باندھ سکتے ہیں اینک آپ پہن سکتے ہیں گھڑی آپ پہن سکتے ہیں کوئی بیلٹ آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی چیلا وغیرہ لٹکانا سامان کے لیے نقدی کے لیے پہن سکتے ہیں انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے بیگ پیچھے آپ پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں لٹکا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ان چیزوں میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جن دو چادروں میں آپ نے عمرے کی حد کی نیت کی ہے ان دو چادروں کو بلا وجہ تبدیل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کیا میں کہہ رہا ہوں <سطور> <سطور> بجبورن <سطور> بجبورن تو کر سکتے ہیں میں بتا رہا ہوں بلا وجہ ان چادروں پہ پلیت شہر لگ گئی پیشاب کا کترا لگ گیا گندگی لگ گئی چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور انہی چادروں کو استعمال کرنا چاہیں تو اتنی جگہ دھو لیں وہ چادریں بھی استعمال کر سکتے ہیں جن دو چادروں میں آپ نے عمرہ کیا ہے توے بغیر چادوں میں آپ आप بھی भी कर ہیں ایک اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں جن دو چادروں میں آپ نے عمرہ کیا ہے انہیں دو چادروں میں دھوئے بغیر کو اور بھی عمرہ کر سکتا ہے جن دو چادروں میں آپ نے حیران باندھ رکھا ہے آپ واش روم میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے سہولت تب ہوگی جب دونوں چادریں اتار،, اتار دوں آپ دونوں چادریں واش روم کے اندر اتار سکتے ہیں ایک اتارنا چاہیں ایک اتار سکتے ہیں لیکن چادریں پریشان ہو گیا کہ بڑی آسانیاں دے رہے ہیں میں نے کوئی آسانی نہیں دی جو پابندیاں لوگوں نے اپنی طرف سے لگا رکھی ہیں میں نے کہا کہ وہ پابندیاں شریر کی طرف سے نہیں ہیں میں نے کوئی آسانی پیدا نہیں کی میں نے کوئی پیدا نہیں کی صرف یہ بتایا ہے کہ یہ پابندیاں جو لوگوں نے آپ طرف سے لگا رکھی ہیں یہ شریعت کی طرف سے نہیں ہیں بس اتنا بتایا میں نے کیا جب ہادیہ عمری کا ایرام پہنا جائے لیکن نیت نہ کی جائے تو فرض نماز یا نفری نماز کے لیے سر ڈھانپ سکتے ہیں میرے بھائی جب تک آپ نیت نہیں کرتے تب تک یہ چادریں آپ کا عام لماز ہے اتارے پہن لیں اوپر رکھے نیچے رکھے یہ کریں وہ کریں آپ جانیں, آپ کا کام فی الحال یہ حیران ہے ہی نہیں یہ حیران عمرے میں داخل ہو جائیں گے اسے اور ایسے ہی جب آپ کا عمرہ ختم ہو گیا سر کے بال آپ نے منڈوا لیے اب چاہیں آپ پہنے رکھے آپ کی مردی ہے یہ عام وباس ہے نہ ان کے اتارنا چاہے اتار لے پہننا چاہے پہنے آپ کی بنتی ہے لیکن اب یہ حرام کی چادریں نہیں ہیں یہ اب عام لباس ہے آپ کا دعائیں کب کی جائے اور دعائیں کون سی والی پڑھی جائے ہاں جی کون سی والی پڑھنی ہے جی کون سی پڑھی جائے اتنے کافی تک کون سی والی سے کوئی جیتنے والا نہیں بن گیا دو سب آپ بیٹھے ہیں چار پانچ میرے بھائی بتائیں گے اللہ آپ بیٹا کون سی پڑھتے ہیں والے؟ کیوں جی یہ تو اللہ بتا رہے اللہ پڑھتے ہیں بھائی اسی لیے بھائی نے سوال کیا کون سی دعا پڑھنی ہے اب سمجھے سوال کیوں آیا ہے کیونکہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اللہ کچھ پڑھتے ہیں اللہ اور آپ میں سے عام تر لوگ یہ نہیں جانتے تفصیلات کیا ہے اللہ پڑھتا ہوں تو کیوں اللہ سینک کا پڑھتا ہوں تو کیوں ابھی یہ گفتگو دھیان سے سن لیں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کے کون سی دعا پڑھنی ہے یاد رکھیے گا سنو دو ہوتے ہیں ایک روتے فتر اور ایک روتے نازلہ سب کیا نام ہے نازلہ نازلہ کس کو کہتے ہیں نازلہ کہتے ہیں کسی بڑے حادثے کو بڑی مصیبت کو بڑی پریشانی کو نبی علی السلاق وسلام جب کبھی کوئی بڑی مصیبت آتی تو اس مصیبت کی وجہ سے ایک دعا کیا کرتے تھے کب کرتے تھے فرض نماز میں کب کرتے تھے ہو بولیے ذرا کس نماز میں فرد نماز, فرد نماز کی آخری رکت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے اور صحابہ کلام پیچھے سے آمین کہا کرتے تھے فرد نماز فرد نماز کی آخری رکت میں رکوع کے آجی صاحب میرے ساتھ ہیں نا آپ فرد نماز کی آخر... کوئی بھی فرد نماز ہو چاہے زور ہو چاہے اثر ہو چاہے مغرب ہو چاہے عشاء ہو کوئی بھی ہو بلکہ شافی حضرات کا نام لے رہا ہوں شافی حضرات جو اپنے آپ کو امام شافی کی طرح منسوخ کرتے ہیں وہ تو آج بھی ہر فدر نماز کی آخری رقت میں یہ کام کرتے ہیں اگرچہ ان کا یہ عمل غلط ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ہے یہاں جب مصیبت آئے تب یہ کام کریں روزانہ کی بنیاد پہ فدر نماز میں یہ کام کرنا یہ درست نہیں لیکن ویسے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ آج بھی کام کرتے ہیں تو یہ ہے کنوتے نازلہ کروتے بھی ٹھیک ہے جی اچھا اب میرے بھائی جو دعا میرے بھائی پڑھتے ہیں اللہ اللہ ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں یہ دعا نبی علی السلاد اسلام سے ثابت نہیں ہے یہ جناب عمر فاروق سے ثابت ہے اور عمر فاروق سے یہ ثابت ہے کہ نازلہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے تحقیق کیجئے گا بعد میں جا کے لیکن سن لیں فی الحال فی الحال یہ معلومات آپ ذہن میں بٹھا لیں اگرچہ شک کی بنیاد میں بٹھائیں کوئی بات نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ جا کے اس کی تحقیق کریں یہ خلوت یہ دعا اللہ کا جناب عمر فاروق پڑھتے تھے اور کس پڑھتے تھے جبکہ فی من اللہ یہ دعا ثابت ہے پیارے حبیب علی اسرات اسلام سے حوالہ ہے ابو دعود شریف کا اور اس حدیث کو اللہ کے رسول سے نقل کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جناب حسن آپ کے عظیم نواسے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے وطن میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی تھی کیا اللہ مہدنی فی من ہدعت یہ دعا میرے بھائی یاد کر لیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں آپ کو پتا چلے گا بڑی شاندار دعا ہے ترجمہ کیا ہے چار کو جملے بتاؤں گا ساری نہیں بتاؤں گا اللہ مہدنی فی من ہدئی یا اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دے رکھی ہے مجھے ہدایت دے کر ان میں شامل کر لے اپنا دوست, دوست بنا کر ان میں شامل کر لے فی مَا آفیت. مجھے جو کچھ دیا ہے اس میں برقطیں ڈال دے کیا دیا اللہ نے آپ کو جی, مام جی؟, مام جی؟ بس بس بلانت بلانت بلانت بس اولاد دیے اللہ نے آپ کو رزت دیا اللہ نے آپ کو مکان دیا اللہ نے کو بیگم دی اللہ نے آپ کو بیٹے دیے اللہ نے آپ کو آنکھیں دی اللہ نے آپ کو کان دی اللہ نے کو ہاتھ اللہ نے آپ کو اللہ نے کو علم دیا تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ جو کچھ دیا ہے تو سب میں برکتیں ڈال دی کتنی شاندار رکھ بات ہے اولاد میں برکت نہ ہو تو اولاد عذاب بن جایا کرتی ہے بیگم میں برکت نہ ہو تو بیگم گھر کو جہنم بنا دیا کرتی ہے اور گھر میں برکت نہ ہو تو گھر میں بے بےسکونی رہتی ہے اس لیے دعا کیا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ جتنا کچھ دیا اس میں برکتیں ہی ڈالتے اسی طرح کے پانچ چھ جملے اور ہیں یہ بڑی شاندار دعا ہے یاد کر لیں یہ کس کتاب میں آپ کو ملے گی المسلم میں کس کتاب میں ملے گی المسلم میں پاکٹ سائز کتاب ہے چار پانچ لیاتی خرید لیے تھے سب دکھائیں دکھائیں لوگوں کو دکھاتے ہیں جتنے آپ کے بچے ہیں چھ ہیں چھ کاپیاں بچوں کے لیے ساتویں کاپی بیگم صاحبہ کے لیے آٹھویں آپ کے لیے کیونکہ پاکڑ ہر ایک کی جیب میں رہے اس میں نبی اسلام کی ہر طرح کی دعائیں ہیں تو یہ دعائیں میرے بھائی آپ یاد کریں تو اب بھائی نے کہا ہے کہ ویتر میں کیا سوال تھا کون سی دعا پڑھنی ہے اور کیا کرنا ہے پڑھنی? اور کب پڑھنی ہے اب سوال ہے کہ کب پڑھنی ہے اچھا جی کچھ بھائی پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے اور کچھ پڑھتے ہیں رکوع کے بعد ایسے ہی ہے میرے بھائی جہاں تک تعلق ہے رکوع سے پہلے پڑھنے کا تو اس کے بارے میں دلیل بالکل واضح ہے رکوع سے پہلے پڑھنا نبی علیت اسلام سے ثابت ہے عبی وغیرہ رویت کرتے ہیں صحیح حدیث ہے اور اگر آپ رکوع کے بعد پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی گنجائش موجود ہے لیکن رکوع سے پہلے پڑھنا یہ بالکل واضح ہے اب بھائی کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر پڑھیں گے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھنا اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس موقع پہ اگر ہاتھ اٹھانے نا آپ نے تو وہ اس کام کے لیے نہیں اٹھانے وہ اس کام کے لیے اٹھانے ہیں اس موقع پہ تو ہاتھ اٹھانے ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں اٹھانے اس موقع پہ جو ہاتھ, ہاتھ اٹھانے ہیں وہ دعا کے لیے اٹھانے ہیں تو یہ وطر کا کنوت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے نبی علیہ علی اللہ جس بارے میں صحیح سرحد سے کچھ ثابت نہیں ہے البتہ صرف صالحین سے ایسے آسار ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اس لیے اگر آپ ہاتھ اٹھا لیں تو امید ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے نہ اٹھائیں تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاد، ترین، بس یا سواری پہ فرد نماز ہو جائے گی تو جی جواب دے دیجیے مسجد نبی اور خانہ کعبہ بھی نمازی کے آگے سے گزرنا کیوں ہے یہ مسجد نبی بھی, بھی غلط ہے اتنی عظیم مسجد کیوں یار یہ تو عام مسجد تھوڑی ہے آپ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے دیگر لوگوں کا کیا خیال ہے جی آپ لوگ کیا کہتے ہیں پیچھے والے یہ تو کہہ رہے ہیں غلط ہے جو میرے قریب بیٹھے ہیں غلط غلط, ہے. فیصلہ کہتے ہیں غلط غلط ہی ہے جی ہاں جماعت, کھڑی ہے. کیا ہے؟ जमाद जमाद جماعت کھڑی ہے اور امام صاحب کے سامنے کوئی دیوار ہے کوئی محراب ہے کوئی کرسی ہے کوئی آڑ ہے کوئی رکاوٹ ہے کوئی چیز ہے تب آپ مقتدیوں کے سامنے سے گزر سکتے ہیں کب جب جماعت کڑی ہو ترابی کی نماز ہو سے کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے ہاں جو سترا ہے آپ کے آگے اس کے اس کے آگے سے گزر سکتا ہے پیچھے سے گزر سکتا ہے آپ بھی جب نماز پڑھیں تو نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ سترے کا اہتمام کیا جائے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب کئی بھائیوں کو دیکھتا ہوں درمیان میں میں کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد میں. آگے نہ کوئی ستون ہے نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی آڑ ہے یہ انداز رست نہیں ہے سترے کا اہتمام کرنا آپ نے چونکہ حکم دیا اللہ کرسور نے اس لیے کئی علماء کے نے اس کو واجب قرار دیا ہے دوسرے علماء کرام کہتے ہیں واجب نہیں بہتر ہے چلے بہتر معلوم لیکن آپ لوگوں نے تو آدت بنا رکھی کے بغیر نماز پڑھنے کی صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جب مسجد نبوی میں مغرب کی ازان ہوتی مالک کہتے ہیں ہم لوگ جلدی سے ستونوں کی طرف جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مغرب سے پہلے کی دو نفل پڑھنے ہیں سترے کی تلاش میں مسجد میں بھی سترے کا اہتمام کیا جائے گا تو یہ سترے کا اہتمام کیجئے پھر اگر آپ کے آگے سے کوئی گزرے تو نبی علیم کا فرمان ہے بخاری کی حدیث ہے کہ اس آدمی کو گزرنے سے روکا جائے روکیے آپ اس کو اگر وہ گزرنے پہ اصرار کرے آپ روکنے پہ اصرار کریں آخری حد تک جائیں اس کو روکنے کے لیے آپ نے فرمایا وہ شیطان ہے جو آپ کے آگے سے گزر رہا ہے اس معاملے میں شریف کی طرف سے بڑی سختی ہے جہاں پہ شریعت سختی کرے وہاں پہ کرنی چاہیے جہاں پہ شریعت نرمی کرے وہاں پہ نرمی کیجیے تو نمازی کو آگے سے گزرنے سے روکا جائے اچھا لیکن اگر آپ طواف والی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں یا مسجد نبی میں جو راستے ہیں گزرگاہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھے تو پھر قصور آپ کا ہے گزرنے والے کا نہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے اب میرے بھائی نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا جرم ہے بخاری شیف کی حدیث ہے پیارے حبیب علی تو فرماتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزروں گا تو کیا ہوگا یعنی کیا گناہ ملے گا کیا سزا ملے گی تو کوئی بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کی جرت نہ کرے چاہے چالیس دن انتظار کرنا پڑے ہم چالیس سیکنڈ میں انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں, نہیں تو اس لیے میرے بھائی نمازی کے آگے سے گزرنے سے کریں کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد نبی مسجد اللہ کے نے کہا تھا کہ پاکستان میں منع ہے اور مسجد نبی میں جائز ہے اللہ کے اصول نے یہ مسئلے یہاں پہ بیان کیے تھے کہ پاکستان میں بیان کیے تھے کیوں اللہ کے کی اصول نے یہ مسئلے پاکستان انڈیا میں بیان کیے تھے کہ مکہ مدینہ میں بیان کیے تھے تو یہاں پہ پھر کیسے جائز ہو گیا کئی لوگ کہتے ہیں نی مسجدوں میں رش بڑا ہوتا ہے آپ کو تو کیا اللہ کے رسل کے زمانے میں رش نہیں تھا جتنی کو مسجد اس زمانے میں تھی اس حساب سے اس زمانے میں لوگ بہت زیادہ تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گزرنے کی اجازت نہیں ہے یہ سورح فاتحہ کا سوال ہے اس کا جواب میں نے صبح دے دیا تھا فی الحال اس کو کچھ میں لیٹ کر رہا ہوں اگر عورت کو عذر پیش آئے اور اسے ذوال حلیفہ سے حرام باندھنا ہے تو کیا دو رقط نہ پڑے اور عمرے کی نیت کرے اور جب عذر سے پاک ہو جائے تو کیا اس دوران وہرام کو احرام کی پابندیوں میں رہے گی اور کیا وہ غسل میں صابن استعمال کر سکتی ہے پھر توافن صحیح کرے گی میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر عورت حالت حیض میں عمرے اور حد کے لیے جا رہی ہے تو مکاس سے وہ نیت کرے گی لیکن اس سے پہلے غسل کرے گی غسل کر کے اپنی شرمگاہ پہ کوئی چیز رکھ لے تاکہ دیگر کپڑے خراب نہ ہوں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ نماز پڑھنے کی اس کو اجازت ہے نیت کرے لبیک اللہ ملبک پڑھتی رہے احرام کی پابندیوں میں رہے مکہ میں جب پہنچ جائے تو بیت اللہ میں داخل نہ ہو اپنے ہوٹل وغیرہ میں رہے احرام کی پابندیوں میں رہے جب وہ پاک ہو جائے تب وہ غسل کرے غسل میں صابن استعمال کر سکتی ہے لیکن وہ صابن استعمال کریں جو خوشبو کے بغیر ہو اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر صابن خوشبو والا نہیں ہوتا ایک تو ہمیں مہم بڑا ہو جاتا ہے کئی بھائی کہتے ہیں جو سالن کھاتی ہیں اس میں بھی خوشبو ہے ارے اللہ کے بندے خوشبو نہیں ہے وہ سالن کی اپنی مہک ہے ہر چیز کی اپنی مہک ہوتی ہے خوشبو وہ چیزیں جن کو باقاعدہ خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں باقی لیمن کی اپنی مہک ہوگی سیب کی اپنی مہک ہوگی کیلے کی اپنی مہک ہوگی یہ ساری چیزیں ورنہ آپ کے لیے تو منع ہو جائے گی نہیں میرے بھائی تو ایسے ہی صابن عام طور پہ ان میں مہک ہوتی ہے وہ مہک ڈال دیتے ہیں کبھی سیب کی کبھی ایسی چیز کی تو یہ خوشبو نہیں ہے وہ چیزیں جو باقاعدہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان سے بچیں اور مکہ میں ایسے صابن مل جاتے ہیں جو خوشبو کے بغیر ہوتی ہیں وہ آپ لے لیں تو یہ اور صابن استعمال کر سکتی ہے آپ بھی استعمال کریں حالت میں آپ مسل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں سوال اس میں رہ تو نہیں گیا میرے خیال میں سب کا جواب آ گیا طواف زیارت میں اسی طرح ارکان ادا کریں جیسے عمرے میں کیا تھا طواف زیارت میں اور عمرے کے طباق میں فرق ہے کیا فرق ہے تواف زیارت میں آپ اگر چاہیں تو چونکہ آپ نے کنکریاں مار لی ہیں بال منڈوا لیے آپ کپڑے پہن سکتے ہیں تواف زیاد اگر آپ کپڑوں میں کریں تو زیادہ بہتر ہے کیوں جانتے ہیں کیوں میرے دو... رانتی... yeah. بھائی جب کنکنیاں مار لی ہیں بال منوا لیے ہیں تو اب آپ ہلال ہو چکے ہیں کپڑے پہن سکتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کپڑے بدل لیں زیادہ بہتر ہے چادروں سے کیوں کپڑے پہن لیں گے نہا کے آئیں گے صاف اترے ہو کے آئیں گے خوشبو لگا کر آئیں گے ساتھ والوں کو آپ سے خوشبو آئے گی آرام ملے گا اور اگر انہی چادروں میں کریں گے تو بدبو آپ سے آ رہی ہوگی تو طواف اچھی حالت میں کرنا زیادہ بہتر ہے لیکن چونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں ان حالات میں میں نہیں کہتا کہ ضرور آپ کپڑے تبدیل کریں ان حالات میں کپڑے تبدیل کرنا کون سا آسان ہے ہوٹل میں جانا کون سا آسان ہے پھر واپس آنا کون سا آسان ہے لیکن اگر کوئی کر سکے تو اچھی بات ہے کہنے کا مطلب یہ ہے تو زیارت میں آپ کپڑے پہن کے کام کر سکتے ہیں خشبو آپ نے لگائی ہوگی اور اس میں بھی آپ کا ڈھکا ہوا ہوگا اس میں رمل بھی نہیں ہوگا تو اس لیے اس میں مطلب یہ یہ اور اس میں فرق ہے منا ارفات مزلفا میں نماز پوری ادا کریں گے یا کثر کریں گے کیوں جی مینفا الفات میں ہاتھی لوگ نماز قصر کریں گے چاہے مکہ کے ہادی ہوں چاہے کہاں کے ہادی ہوں چاہے کہاں کے ہادی ہوں مکہ کے اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے مقامی غیر مقامی میں کہہ رہا ہوں چاہے مکہ کے آدھی ہوں اور ہاد میں جو قصر کی جائے گی اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے اس کا تعلق کیسے ہے سے جو بھی ہادی ہے وہ قصر کرے گا چاہے مکہ کا رہنے والا ہو امام مالک اپنی موتنا فاروق اللہ مکہ میں آئے مکہ میں نماز پڑھائی اور نماز کے بعد کہا کرتے تھے مکہ والو تم اپنی نماز پوری کر لو ہم تو مسافر ہیں کہاں پہ کہتے تھے کہاں پہ کہتے تھے مکہ میں فاروق نے جب مینا میں نمازیں پڑھائیں تو وہاں پہ کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ حاجی بن چکی ہیں اور بہت بن حادثہ الخذائی روایت کرتے ہیں ان کی حدیث بہت سی کتب میں آئی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے مینا میں نمازیں قصر کی کون کہہ رہے ہیں جی وحب بن حادثہ اور امام ابو دعد کہتے ہیں کہ یہ صحابی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے نواد قصر کی ہے یہ مکہ میں لینے والے تھے ان کا قبیلہ مکہ کا قبیلہ تھا تو مسئلہ آبادی سب کی نہیں ہوا تو آپ مینافا الفاط میں مقامی غیر مقامی کے چکر میں نہیں پڑنا ہمارا مسئلہ ان کا مسلح کے چکر میں نہیں پڑنا نبی علی السلام کی حدیث پہ عمل کرنا ہے حلق قربانی کے بعد کریں گے لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ قربانی ہو گئی ہے اس اس سوال سوال سوال کا جواب دفعہ دے چکا ہوں اس سوال سے پہلے ایک اور سوال میں کروں گا اس کا جواب اگر ہم تلاش کر لیں گے تو پھر یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ دس تاریخ کے جو اعمال ہیں کنکریاں مارنا قربانی کرنا بال منوانا یا کٹوانا طواف کرنا صفا منوا کی صحیح کرنا یہ جو اعمال ہیں پانچ ان میں ترتیب کو برقرار رکھنا واجب ہے یا واجب نہیں بلکہ افضل ہے بہت سے علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ دس شریق کے اعمال میں ترتیب برقرار رکھنا واجب ہے لیکن یہ فتویٰ نبی علیہ علیم کے فتوے کے مطابق نہیں ہے آپ کا فتوا کچھ اور ہے یہ کام پہلے کر دیا یہ بعد میں کر دیا آپ کا سب کے لیے ایک ہی جواب تھا افعال ولا جو ہو چکا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے میں کو رکھنا بادب جب واجب نہیں ہے تو پھر قربانی پہلے ہو یا بعد میں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کنکریاں ماریں بال منڈوائے کٹوائیں آگے طواف کریں صفا مروا کی صحیح کریں اور واپس منا میں آ کے رات گزاری اسی دوران آپ کو کبھی پتا چل جائے گا قربانی ہو گئی ہے چاہے وہ دس ری کو ہو جائے یا گیارہ کو ہو جائے یا بارہ کو ہو جائے قربانی ہو جانی چاہیے ری سے وزو ٹوٹ جاتا ہے ری کی اقسام بتائیں کیوں جی ری کی کیا اقسام ہوتی ہیں جی جی کیا جواب دے آپ لوگ اچھا یقین ہو کہ آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے تو اس ہوا سے آپ کا وزو ٹوٹ جائے گا کئی دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسے ہی شک رہتا ہے شیطان کو پریشان رکھتا ہے وسوسوں میں ڈالتا ہے کہ تمہاری ہوا نکل گئی ہے وہ شک میں پڑ جاتا ہے تو ان کے بارے میں پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جو ایسا آدمی ہو وہ جب تک اپنی آواز کی بدبو نہ سونگ لے یا آواز سن نہ لے تب تک نماز نہ توڑے کیونکہ شیطان نے اس کو پریشان کر رکھا ہے بسوسوں میں ڈال رکھا ہے یہ شکوک و شبہات کا مریض ہے اس کے لیے کہا گیا ہے لیکن اگر اس کو بھی یقین ہو جائے شک نہیں بلکہ کیا ہو گیا یقین, یقین, یقین, یقین, یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے یہ نماز اس کی ٹوٹ چکی ہے سلام پھیرنے کی ضرورت سلام خود ہی پھر گیا سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے نماز ٹوٹ چکی ہے پہلے ہی کیوں جی یا سلام پھیرنا پڑے گا جب نماز میں ہے ہی نہیں سلام کس بات کا ہم نکلی نماز سے نکل چکے ہیں آپ تو ایسا آدمی جو ہے وہ جائے اور وضو دوبارہ کرے اور اثر نو نماز پڑھے فرد, فرد ہے سنتوں کو سنت کہا جاتا ہے فرد نہیں کہا جاتا لیکن نبی علیہ سات اسلام کے بارے میں یہ بات, حدی... یہ بات میں رہے کہ آپ فدر کی سنتوں کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ فضر کی سنتے آپ نہ صبر میں تر کرتے تھے نہ, نہ حضر میں تر کرتے تھے بلکہ آپ کا فرمان ہے بخاری مسلم کی میں سے ہے کہ فجر کی دو سنتے دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے بہتر ہیں یعنی فجر کی دو سنتے آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں دوسرے پلڑے میں دنیا کی ساری نعمتیں رکھ دیں فجر کی سنتے باری ہے تو فضر کی سنتیں ترک نہ کریں نہ صبر میں اور نہ حضر میں. لگتا لوگوں کو نید آنا شروع ہو گئی ہے اچھا اب بھائی کہتے ہیں کیا ہو گیا جی سننے ہیں کیا مغرب کی سنتوں کے بارے میں بتائیں جی تو میرے بھائی جب آپ نمازیں فرد نمازیں کسر کر رہے ہو یا امام چونکہ مقامی ہے اس کے پیچھے پوری پڑ رہے ہیں ورنہ آپ کی نیت کیا ہے کہ مجھے موقع ملے تو میں قصر کروں گا ان حالات میں آپ فدر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنتیں نہیں پڑھیں گے البتہ نفل نمازیں پڑھیں جتنی پڑھ سکتے ہیں دلیل کیا ہے دلیل سے سن لیں آپ یہاں پہ آپ کو دلیل کی ضرورت پڑے گی جب میں کبھی آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں جو بات روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہے تو وہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ دلیل دوں میرے بھائی امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب اور مدینہ کے بیچ جگہ کو نماز پڑھائی اور قصر پڑھائی نماز پڑھائی اور قصر پڑھائی ان کے ساتھ ان کے بتیجے بھی بتیجے کو بیٹا کس کے ساتھ کس کے ساتھ عبداللہ عمر کے ساتھ تو جب نماز پڑھ کے سواری پہ بیٹھنے لگے تو سواری پہ بیٹھتے بیٹھتے عبداللہ اللہ عمر کی نگاہ پیچھے پڑی تو دیکھا لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اپنے بتیجے سے کہنے لگے بتیجے یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں کہا چچا جی سنتے پڑھ رہے ہیں تو جناب عبداللہ عبد عمر صحابی کہنے لگے وقت کے بڑے امام کہنے لگے کہ اگر میں نے سنتے پڑھنا ہوتی تو میں فرض نماز پوری پڑھ لگتا ہوں اگر میں پڑھنا سفر کیا ہے آپ دو رقطوں سے زیادہ میں نے ابو بکر کے ساتھ سفر کیا ہے سفر میں دو رقطوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے میں نے اپنے والد جناب عمر کے ساتھ سفر کیا ہے رقتوں سے آپ سفر میں اونٹنی پہ بیٹھ جاتے اور نفل پڑھتے رہتے کبھی آپ کا منہ قبلے کی طرف ہوتا کبھی نہ ہوتا یہ کہہ رہے ہیں کہ دورانی نماز سکاف چہرے کو لگتا ہے چہرے سجدہ رکو کرتے وقت تو کیا احرام کی حالت میں یہ جائز ہے یہ بتائیں آپ جی آئی صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ بہن کہہ رہی ہیں کہ دورانی نماز سکاف چہرے کو لگتا ہے سجدہ رکوع کرتے وقت تو کیا احرام حیرام یہ جائز ہے میرے بھائی لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے چہرے کے سائز کے مطابق باقاعدہ کو کپڑا لے لینا اور چیز ہے جو سکاف لیا ہوا ہے اس کا کوئی حصہ آپ کے چہرے پہ لگ رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے حجراد حجے کران اور حجے تمکوں میں فرق واضح کریں ہم, ساکن الہند ہیں. ہم کیا جی وہ کیا ہوتا ہے ہند میں رہنے رہن رہن رہن رہن رہن والے ہیں پہلی مرتبہ حج کے ارادے سے آئے ہیں ہم لوگ مندرجہ بالا اقسام میں سے کون سی قسم کا حج کریں گے پہلے یہ حد کی تین اقسام آہسام نے کہا واضح کریں ہاں جی ایک ہوتا ہے حج افراد حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ تنہا حج مفرد حج منفرد اکیلا یعنی اس میں عمرہ ساتھ شامل نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے, ہے اور اس میں قربانی بھی واجب نہیں, نہیں, نہیں ہے تو یہ ہے حج افراد یعنی کہ جب آپ ہندوستان سے آئیں گے تو آپ مکاس سے حد کی نیت کریں گے اور حد ہی کریں گے عمرہ نہیں کریں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ ہندوستان سے نیت کر لی ایک ساتھ کس کی نیت کر لی ہے محنو محنو بلد بلد بلد بلد. بلد. اور پھر آپ مکہ میں پہنچ کے طباف کرتے ہیں صفا مروا کی صحیح کرتے ہیں اور پھر آپ حلال نہیں ہوتے حلال نہیں ہوتے اسی طرح احرام کی پابندیوں میں رہتے ہیں احرام کی چادروں میں رہتے ہیں کب تک ذیل حجا کی آٹھ تاریخ تک پھر آپ مینار میں چلے جائیں گے حاجیوں کی طرح سارے کام کریں گے دس تاریخ کو آپ قربانی بھی کریں گے اور پھر آپ حلال ہوں گے یہ کون سا ہو گیا حجی کرانے جس میں عمرہ اور ہج آپس میں مکس ہو گیا ایک ہو گیا عمرہ اور ہاد کی الگ الگ شناخت ختم ہو گئی ہے عمرہ اور ہاد بالکل ایک ہو گئے تیسرے نمبر پہ جس میں, کی کی میں طباف کیا صفا کی صحیح کی بال کٹوائے اور آپ حلال ہو گئے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی اب آپ حج کی آٹھ طریقوں کی آٹھ تریق کو حج کی نیت کریں گے اور مینار وغیرہ میں جائیں گے اور دس تاریخ کو قربانی بھی کریں گے اور دس تاریخ کو حلال ہوں گے یہ ہے تمتو. تمتو ہوتا ہے فائدہ اٹھانا تمتو کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے فائدہ اٹھایا کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لی ہے اور حج بھی کر لی ہے ٹھیک ہے اور درمیان میں آپ نے کیا کیا ہے حلال بھی ہو گئے ایرام کی پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں تو یہ اجے تمتو ہے تو تینوں قسمیں میں واضح ہو گئی ہیں اب افضل ترین حج کون سا ہے کوئی حج پہلی دفعہ کر رہا ہو یا آخری دفعہ ہندوستان سے آیا ہو یا پاکستان سے افضل ترین حج جو ہے وہ حد چمک ہے اس میں عمرہ الگ ہے حج الگ ہے نبی علیہ نبی علی حساب اسلام نے کون سا کیا ہے